مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت کی دعا مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں اللّہ البلد بہلدو کا ول بے تو بے تک تو اطلوبرحمتک و امپاط کا متب عنلی امرکین بے قدری کا مبلی لی امریک اسلقم اسلۃ تلمر علی کل مشفق من اداب کا ان تستقبل و انت تجاوز انی برحمتِ و انتدقل جنتک یا اللہ یہ شہر آپ کا ہے اور یہ گھر آپ کا ہے میں آیا ہوں تاکہ آپ کی رحمت مانگوں اور آپ کی عبادت کا قصد کروں آپ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی تقدیر پر راضی رہتے ہوئے اور آپ کے حکم کی تبلیغ کرتے ہوئے میں آپ سے ویسے ہی سوال کرتا ہوں جیسے وہ شخص سوال کرتا ہے جو آپ کی طرف محتاج و مجبور ہو آپ کے عذاب سے ڈرتا ہو کہ آپ مجھے قبول فرما لیجئے اور اپنی رحمت کے صدقے مجھ سے درگزر فرمائیے اور مجھے اپنی جنت میں داخل فرما دیجئے۔ رواية رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول اللهم البلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك مبلغا غن المرک اسلو کا مسعلا المشفق کل مشفق من عذابک ان تستقبل وان تتجاوز عنی برحمتک وان تدخلنی جنتک خلاصہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ داخل ہوتے وقت یہ دعا فرمائی